و السلام عليك يا نبی اللہ وعلی آلک يا نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین تلاوت قرآن پاک کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دو جانو بیٹھ جائیے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 یہ شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے محمد اسلامی بھائی الحمد للہ پندرہویں صدی کے عظیم علمی و روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ اسلامی بھائیوں کے لیے بہتر مدنی انعامات بصورت سوالات رب العام کے مدنی کام عطا فرمائے ان مدنی انعامات میں سے مدنی انعام نمبر 21 میں آپ فرماتے ہیں کہ کیا آج آپ نے کنز المان سے کم از کم تین آیات بما ترجمہ و تفصیل تلاوت کرنے یا سننے کی سعادت حاصل کی انشاء اللہ ہم اس مدنی نام پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے تو, تو حسب حال اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیں صورت العراب پارہ نو آیت نمبر دو سو چار میں ہے ترجمہ کنز ایمان اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم پر رحم ہو پر عمل کروں گا اللہ کے حکام کی پیروی اور ممنوعات یعنی منع کردہ سے بچوں گا ترجمہ تفسیر اس لیے سنتا ہوں کہ علم سیکھ کر عمل کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ گنزول ایمان اب کہیں گے بے وقوف لوگ کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے اس قبلہ سے جس پر تھے تفسیر شان نزول یہ عائد یہود کے حق میں نازل ہوئی جب بجائے بیت المقدس کے کعبہ معظمہ کو قبلہ بنایا گیا اس پر انہوں نے تان کیے کیونکہ یہ انہیں ناگوار تھا اور وہ نس کے قائل نہ تھے ایک قول پر یہ آیت مشرقی نے مکہ کے اور ایک کال پر منافقین کے حق میں نازل ہوئی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے کفار کے یہ سب گروہ مراد ہوں کیونکہ تان و تشنی میں سب شریک تھے اور کپار کے تعین کرنے سے قبل قرآن پاک میں اس کی خبر دے دینا غیبی خبروں میں سے ہے تعین کرنے والوں کو بے وقوف اس لیے کہا گیا کہ وہ نہایت واضح طور پر معترز ہوئی باوجود یہ کہ انبیاء سابقین نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں آپ کا لقب ذل قبل ذکر فرمایا اور تحویل قبلہ اس کی دلیل ہے کہ یہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی پہلے انبیاء خبر دیتے آئے ہیں ایسے روشن نشان سے فائدہ نہ اٹھانا اور معتائز ہونا کمال کمال حماقت ہے والمغرب تم فرما دو پورب پچھم یعنی مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے تفصیل قبلا اس جہت کو کہتے ہیں جس کی طرف آدمی نماز میں منہ کرتا ہے یہاں قبلہ سے بیت المقدس مراد ہے یہ دیا مستی جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے کزال کا جو اللہ کم بتاؤ وسط و ستون سی ونر وصول والی کم و یقر وصول والی کم اور بات یوں ہی ہے کہ تم نے اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل کہ تم لوگوں پر گواہ ہو تفصیل اسے اختیار ہے کہ جسے چاہے قبرا بنائے کسی کو کیا اعتراض بندے کا کام فرما برداری ہے کہ تم لوگوں کو گواہ ہو دنیا و آخرت میں مسئلہ دنیا میں تو یہ کہ مسلمان کی شہادت مومن کافر سب کے حق میں شرعن معتبر ہے اور کافر کی شہادت مسلمان پر معتبر نہیں مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اس امت کا حجت لازم ہے اجماعی حجت لازم القبول ہے مسئلہ اموات کے حق میں بھی اس امت کی شہادت معتبر ہے رحمت و عذاب کے فرشتے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں سیاح کی حدیث میں ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ گزرا صحابہ کرام علی مردوان نے اس کی تعریف کی حضور نے فرمایا واجب ہوئی پھر دوسرا جنازہ گزرا صحابہ کرام علی مرودوان نے اس کی برائی کی حضور نے فرمایا واجب ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ حضور کیا چیز واجب ہوئی فرمایا پہلے جنازہ کی تم نے تعریف کی اس لیے جنت واجب ہوئی دوسرے کی تم نے برائی بیان کی اس لیے دوزخ واجب ہوئی تم زمین میں اللہ کے شہدہ یعنی گواہ ہو پھر حضور نے یہ آیت تلاوت فرمائی مسئلہ اللہ یہ تمام شہادتیں سلحۂ امت اور اہل صدق کے ساتھ خاص ہیں اور ان کے معتبر ہونے کے لیے زبان کی نگہداشت شرط ہے جو لوگ زبان کی احتیاط نہیں کرتے اور بے جا خلاف شرح کلمات ان کی زبان سے نکلتے ہیں اور نہ حق لانت کرتے ہیں سیاح کی حدیث میں ہے کہ روز قیامت نہ وہ شافے ہوں گے نہ شاہد اس امت کی ایک شہادت یہ بھی ہے کہ آخرت میں جب تمام اولین و آخرین جمع ہوں گے اور کفاس سے فرمایا جائے گا کیا تمہارے پاس میری طرف سے ڈرانے اور احکام پہنچانے والے نہیں آئے تو وہ انکار کریں گے اور کہیں گے کہ کوئی نہیں آیا حضرات انبیاء علیہ السلام سے دریات فرمایا جائے گا وہ عرض کریں گے یہ جھوٹے ہیں ہم نے انہیں تبلیغ کی اس پر یہ اس پر ان سے دلیل طلب کی جائے گی وہ عرض کریں گے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شاہد ہیں یہ امت پیغمبروں کی شہادت دے گی ان حضرات نے تبلیغ فرمائی اس پر گزشتہ امت کی کفار کہیں گے انہیں کیا معلوم یہ ہم سے بار پیدا ہوئے تھے دریا فرمایا جائے گا کہ تم کیسے جانتے ہو تو یہ عرض کریں گے یارب تو نے ہماری طرف اپنے رسول محمد صلی اللہ تعالی کو بھیجا قرآن پاک نازل فرمایا ان, ان کے ذریعے سے ہم قطعی و یقینی طور پر جانتے ہیں کہ حضرات انبیاء نے فرض تبلیغ ادا کیا پھر سید انبیاء علیہ السلام سے آپ کی امت کی نسبت دریافت فرمایا جائے گا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی تصدیق فرمائیں گے مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ اشیاء معروفہ میں شہادت تسامے کے ساتھ بھی معتبر ہے یعنی علمی یعنی جن چیزوں کا علم یقینی سننے سے حاصل ہو اس پر بھی شہادت دی جا سکتی ہے منٹ بعد پڑھ سکتے ہیں آج طلوع آفتاب کا وقت پانچ بج کر انسٹھ منٹ اٹھائیس سیکنڈ ہے سورج نکل رہا ہے اشراق کے نوافل اور خزا نماز سورج نکلنے کے کم از کم بیس منٹ بعد پڑھ سکتے ہیں آج طلوع آفتاب کا وقت پانچ بج کر انسٹھ منٹ اٹھائیس سیکنڈ ہے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 امت کو تو رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطلاع کے ذریعے سے احوال امم و تبلیغ انبیاء کا علم قطعی و یقینی حاصل ہے اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں الہی نور نوت سے ہر شخص کے حال اور اس کی حقیقت ایمان اور اعمال نیک و بد اور اخلاص و نفاق سب پر مطلع ہیں اسی لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہادت دنیا میں بحکم شرع امت کے حق میں مقبول ہے یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے زمانہ کے حاضرین کے متعلق جو کچھ فرمایا مثلا صحابہ و و اہل بیت کے فضائل و مناقب یا غائبوں اور بعد والوں کی مثل حضرت ہوئے و امام مہدی وغیرہ کے اس پر اعتقاد واجب ہے ہر نبی کو ان کی امت کے اعمال پر مطلع کیا جاتا ہے تاکہ روز قیامت شہادت دے سکیں چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت آم شہادت عام ہوگی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں کے احوال پر مطلع ہیں فائدہ یہاں شہید بمعنی مطلع بھی ہو سکتا ہے کیونکہ شہادت کا لفظ علم و اطلاع کے معنی میں بھی آیا ہے لا کوالم او اصو میتمی او اصول میم والا بئی ترجمہ اور اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھے کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے تفسیر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے بعد حجرت بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہوا سترہ مہینے کے قریب اس طرف نماز پڑھی پھر کعبہ شریف کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا اس تحویل کی ایک حکمت یہ شاد ہوئی کہ اس سے مومن و کافر میں فرق اور امتیاز ہو جائے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا کانک نہ کبھی اور بے شک یہ بھاری تھی مگر ان پر جنہیں اللہ نے ہدایت کی وَمَا كَانَ اللَّهُ اور اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان عکارت کرے شان نزول بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کے زمانے میں جن صحابہ کرام علی مردوان نے وفات پائی ان کے رشتے داروں نے تحویل طبلہ کے بعد ان کی نمازوں کا حکم دریافت کیا اس پر یہ آیت کر ایمان حاصل ہوئی اور اطمینان دلایا گیا کہ ان کی نمازیں ضائع نہیں ان پر ثواب ملے گا فائدہ نماز کو ایمان سے تعبیر فرمایا گیا کیونکہ اس کی ادائیگی پڑھنا دلیل ایمان ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو باتیں سنی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد رب والسلام علی سید المرسلین اما بعد أعوذ بالله من الله الرحمن الرحيم. والسلام عليك يا رسول الله. وعلى يا حبيب الله. والسلام رسول ح و علی الی کا واصحاب کا یا نور اللہ فرمانے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے کتاب میں مجبر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس کتاب میں لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل کرتے ہیں علماء کرام اللہ السلام فرماتے ہیں انسان کے کسی ایسے عیب کا ذکر کرنا جو اس میں موجود ہو غیبت کہلاتا ہے اب وہ عیب چاہے اس کے دین دنیا ذات اخلاق مال و اولاد بیوی خادم غلام امامہ لباس حرکات و سکانات مسکراہٹ دیوانگی ترش روئی اور خوش روئی وغیرہ کسی بھی ایسی چیز میں ہو جو, جو اس کے متعلق ہو جسمانیت میں غیبت کی مثالیں اندھا لنگڑا گنجا ٹھگنا لمبا کالا اور زرد وغیرہ کہنا دین میں غیبت کی مثالیں فاسق چور خائن ظالم نماز میں سستی کرنے والا اور والدین کا ناپرمان وغیرہ کہنا مزید آگے چل کر نقل فرماتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ غیبت میں کھجور کی سی مٹھاس اور شراب جیسی تیزی اور سرور ہے اللہ عز و جل اس آپس سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہماری طرف سے غیبت والوں کے حقوق محض اپنے فضل و کرم سے خود ہی ادا فرمائیں کیونکہ عزوجل کے علاوہ انہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا گناہ گدا کا حساب خدا کیا خدا وہ اگر چلا کسے ہیں سوا مگر اے حقو تیرے حقوق کا تو حساب ہے نا شمار ہے علی الحبیب صلی اللہ حیب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین غیبت کی عادت،, عادت سے سچی توبہ کیجی زبان کی حفاظت کا ذہن بنائیے توبہ پر استقامت پانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے اور سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں کے مسافر بنتے رہیے آپ کی ترغیب کے لیے ایک مدنی بہار پیش کی جاتی ہے جناب جی ایک مبلک دعوت اسلامی کا بیان ہے کہ جمعہ العر چودہ ہجری بمطابق جون 2008 میں ہمارا مدنی قافلہ اکاڑا پنجاب کے شہر میں پہنچا وہاں پر ایک بارش یعنی داری والے عمر رسیدہ اسلامی بھائی سے میری ملاقات ہوئی ان کے سر پر سر سر پر امامہ شریف اپنے جلوے لٹا رہا تھا گفتگو کیا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے سے پہلے میں اپنے علاقے کا نامی گرامی بدماش تھا میں شراب کا ایسا رسی تھا کہ جب کہیں جاتا تو شراب کے کنستر میری گاڑی میں دھرے ہوتے میں اپنے ساتھ گن مین رکھتا اور خود بھی مسلح رہتا میرے کالے کرتوتوں کی وجہ سے لوگ مجھ سے اس قدر نفرت کرتے کہ میرے قریب سے گزرنا پسند نہ کرتے تھے میں نے مدنی ماحول کیسے اختیار کی اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ہمارے علاقے میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے والے دعوت اسلامی کے ممالک مجھے بھی نیکی کی دعوت دینے کے لیے آیا کرتے تھے مگر میں غبلت کی گہری وادیوں میں گم تھا اس لیے ان کی دعوت توجہ سے سننے کے بجائے ان کا ہاتھ پکڑ کر بولتا میرے ساتھ بیٹھ کر شراب پیو نا ان کو کبھی ڈانٹتا تو کبھی جھاڑتا مگر وہ موقع پا کر پھر مجھ پر انفرادی کوشش کے لیے آ جایا کرتے یوں ایک طویل عرصہ مجھ پر انفرادی کوشش کرتے رہے اور میں سنی انسنی کرتا رہا ایک روز میرے دل میں خیال آیا کہ بےچارے اتنے عرصے سے مجھ پر کوششیں کر رہے ہیں کیوں نہ آج ان کی بات ذرا توجہ سے سن لی جائے دیکھوں تو صحیح آخر یہ کہتے کیا ہیں اب کی بار اسلامی بھائی نیکی کی دعوت دینے آئے تو میں نے بڑی توجہ سے ان کی دعوت سنی اللہ عز و جل کی شان کے ان کی دعوت میرے دل میں اتر گئی اور لبئی یعنی میں حاضروں کہتے ہوئے ان کے ساتھ مسجد کی طرف چل دیا غالباً ہوش سنبھالنے کے بعد زندگی میں پہلی بار مسجد کے اندر داخل ہوا عاشقا رسول کی صحبت اور مسجد میں ہونے والے سنتوں بھرے بیان نے میرے دل کی کیفیت بدل کر رکھ دیا میں نے اسلامی مئی کے پاس آنا جانا شروع کر دیا اور پھر سرکار غو علیہ رحمت اللہ علی اکرم کے سلسلے میں مرید بن گیا مرید تو کیا ہوا میرے انداز بدلتے چلے گئے میں نے سب گناہوں سے توبہ کر لی شراب پینا چھوڑ دی نمازی بن گیا اور چہرا سنت کے م... چہرہ سنت کے مطابق داڑھی اور سر امامہ شریف سے سر سز ہو گیا لوگ میری اس تبدیلی پر حیران تھے بازوں کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس قدر بگڑا ہوا انسان بھلا کیسے سدھر سکتا ہے ایک روز عجیب چٹکلا ہوا دو اخباری نمائندے میرے قریب سے گزرے تو ایک نے میری طرف اشارہ کر کے دوسرے کو بتایا کہ یہ وہی شخص ہے میرا تبدیل شدہ اولیا دیکھ کر دوسرے کو یقین نہ آیا اور اس نے مجھ سے باقاعدہ تصدیق کی کیا آپ واقعی وہی ہیں میرے ہاں کرنے پر وہ دم بخود رہ گیا اور کہنے لگا کہ اپنی تبدیلی کا راز بتائیے ہم اخبار میں آپ کی خبریں چھاپیں گے مگر میں نے منع کیا الحمدللہ عزوجل یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بار ہیں کہ مجھ جیسا رسوائے زمانہ انسان سردو سنت کی راہ پر چلنے لگا اور معاشرے کا ایک باعث فرد بن گیا اللہ کرم تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی محمد میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے کہ خلاف استقامت کے ساتھ کی گئی انفرادی کوشش کیسی برکتیں نصیب ہوئی اور بربادیا آخرت کے راستے پر چلنے والے اسلامی بھائی کو جنت میں لے جانے والے راستے پر گامزان ہونے کی توفیق مل گئی لہٰذا اسلامی بھائی کو چاہیے کہ گھبرائے اور شرمائے بغیر ہر طرح کے اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت پیش کیا کریں کیا جب کہ آپ کے چند کلمات کسی کی دنیا اور آخرت سورنے کا سبب اور آپ کے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائیں نیکی کی دوا... دعوت کے ثواب کی تو کیا ہی بات ہے ایک بار حضرت سعید نام موسا علی مل الا نبی السلاد السلام نے بارگاہ خدا بندی میں عرض کی یا اللہ جو اپنے بھائی کو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے اس کی جزا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں اس کے ہر کلم کے بدلے ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے مجھے تم تو ایسی ہمت آتا سب کو نیکی کی دعوت آتا بنا دو مجھ کو بھی کی خصلت نبی رحمت شفیع الحبیب صلی اللہ تعالی محمد تو بولا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد الحمدللہ للہ تبلیغ الطلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے محکمہ کے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اپنے اپنے شہروں میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں آپ سے ساری رات گزارنے کی مدنی نتیجہ ہے رمضان المبارک میں یہ ہفتہ وار اجتماع اثر تا مغرب ہوا کرتا ہے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 اے دعوت اسلامی دومتی هو صلو علی الحبیب صلی اللہ الحمد الحمدللہ رب العالمین سلاۃ وصل معاہلا سد الانبیاء اولمرسلیم یا علا رحم فرما مستعفی کے واسطے رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے مشکلیں حل کرش گے مشکل کے واسطے کربلا رد کے کربلا کے واسطے یہ سر جات میں رک مجھے رسم مجھے با تیرے علم نام کے بے بب اور رضا کے واستے بہر سری روپو دے بے ہس کے واسطے پاکر شبلی شیر ہس دنیا کے سے بچا ایک کارک اب کا دے واحد دیر کے واسطے بل فرا کا سجا کر گم کو فراہ دے اس نسار بل حسن اور بھوتا کے باتے پادری کر سادری نمر قادریوں میں اٹھا آجری کر سادری نب نادریوں میں اٹھا ادر ابدر پادری ادرت نماکن لاہ بج کیسے دیر جتے ہسین برج کیسے دے رتے ہسین بندے واسطے نس روم سور رکھ دے حیا تیرے جاپی جا کے واسطے یا کے واسطے تور ارپانو رو ہم نبا دے علی مو ساہس احمد بہا کے واسطے بہرے براہم مجھ پسندار بن گلدار کے بیش دے دا تا دار بادشاہ کے واسطے خان اے دل کو دیا دور کو جما دیا جمالا جمال اولیاء کے رے دی مو ہم کے لیے روزی کرامد کے لیے اللہ سے حساب گدا کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کرامد کے لیے بدل ناتا گدا کے وات دے اہل دے محمد کے لیے تینوں دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے برکاست حق دے عش عشق دماغ کے واسطے اہل برس دے آلے محمد کے لیے کر شہید عشق ہم دادی کے واسطے دل, دل کو اچا سنت سسرا جان کو نور کر اچھے پیارے سے دی, دی بدر کے واسطے دو جہاں میں آدمی آلے رسول لات حضرت آلے رسول مک کے فیط کر اتا مدر احمد مل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے اردیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا شہ دیا تین پیرے باسا کے, با کے دے آنا پی دنیا سنا عبد سنا پودری اب عبد دیر کے واسطے اس کے احمد میں گئے یاس کو احمد رضا کے واسطے سج کا عمل علی النبی یا ملاکت الذین نیو نمو اللهم <تصفيق> عليه وسلم <وشهرًا تسليمًا. تصفيق> <اللهما> على سيدنا ومولانا محمد المدني ذي الكرم والاهل وبارك وسلم صلاه وسلام عليك الله جدن اعطتي هيا الله لتهولا الا الله محمد رسول الله صلى